بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمۃ الحمد علی محمد و محمد السلام علیکم ورحمت و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سب شاہ ورثہ شاہ باقی تمام ورثہ خرآن و سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر دو سو چھبیس ابلگ تیس ہے ہاں دو چھبیس مجموعہ دور سے اور درخت نمبر تیس جو ہے مختلف قسم کے تصبیہات جو ہمیں پڑھنے کے لئے حضرت امیر کبی صحمدانین نے رہنمائی فرمایا ان تصویہات کو میں ایک عنوان کے تحت جو ایک کے عنوان سے میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اس سلسلے میں یہ تیس واندار درس ہیں اور ہمارے سلسلے واجب ان تجبیحات میں ہیں جو حصول رزق کے لیے حضرت امیر کبی علیہ رحمٰ نے دیا ہے یہ وجہ پڑھنے کا حصول رزق کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر ہر ان کے بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے ان تجزیہات کا ثواب رکھا ہے ایک تو رزم میں برکت کے لیے رزم میں اضافہ کے لیے جو شرارت ان کی بلاؤں سے آپ کا گھر محفوظ رہنے کے لیے تو اس سلسلے میں جو ہے آج درج نمبر دو سو چھبیس اول اکیس میں وظیفہ وضاء برائے حسن میں سے وضیفہ پیر ہے پیر کے دن کا ہے حتم میں کم پیر کے دن درج ذیل وظیفہ کو سوبار پڑا کرو ان برائے حصول رزق نی تو وہ تجوی ہے جو سو بار پیر کے دن پڑھا جاتا ہے اور یہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پیر کے دن پڑھ سکتے ہیں اور نمازوں کے بغیر بھی دوسرے اوقات میں جب بھی آپ فارغ ہیں جیسے آج کل جو ہے خران جو بھی ڈیوٹی پر جاتے ہوئے بھی آپ گاڑی میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں اٹھے بیٹھے جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اگر کسی نماز کے بعد روب قبلہ ہو کے پڑھنے میں زیادہ اثر ضرور ہے تو وہ تجویز ہے لا لہی الحلیم ہاں یہ ہماری تصویر ہے لا الہ الا اللہ الح الحلیم ابھی تک لا الََ اللہ یہ تصویر کثرت سے پل لیا انسان کے اندر عہد توحید کو بڑھاتے ہیں یعنی اللہ سے آپ کی وابستگی کو مضبوط کرتے ہیں آپ کے اندر ہاں جی دوسری وہ تمام چیزیں جن کو آپ اللہ پر اہمیت دیتے ہیں ان سب کی نہ فکرتے ہیں یا اللہ میرا کوئی معبود نہیں ہے صرف تیری پاک جاتی یعنی میں صرف تیرے ہر حکم پہ لبے کروں گا تیرے حکم کے مقابلے میں میں کسی کی کوئی بات نہیں مانوں گا صرف اور صرف تیرے ہی حکم کی تابیداری کروں گا تیرے سامنے سر و وجود ہوں گا تیرے ہی ہر حکم کو ہر حکم پر ہر کے حکم پر خواہ بیوی بچے ہوں خواہ ماں باپ ہوں ہاں جی خواہ حاکم ہو خواہ خوش بھی ہو ان سب کے حکم پر تیرے حکم کو مقدم کروں گا لا اللہ کے معنی میں اللہ کی حضور میں عبادت بندگی اور ہر حکم کے اللہ کی حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کا معنی لا اللہ کے اندر موجود ہے تو لا اللہ کو معابود الا اللہ سوائے اس ذات کے جو کہ اللہ ہے اس کائنات کا رب ہے مالک ہے واجب الوجود ذات ہے الہ ہنج اور الحلیم ان دونوں عبارتوں کے توضی علموں کو دے رہا ہوں اسی تجبی کے ذیل میں الحائی جو ہے اس مبارک اس عظم کا معنی اس بار گزر چکے ہیں یہ حیات سے ہے تو الحائی کا لغت معنی جو ہے زندہ باقی زندہ دل مستعد و متحرک یہ مختلف معنی کے کام وس الجدید میں لیکن الحائی اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ میں سونے کے لحاظ سے یہاں مراد جو ہے ایسی پاک ہنستی ہیں جو ذات جو ہے حیات سے متصف ہے ہم میں ہر کسی کو کائنات کے ہر شے کو اللہ نے زندگی دے دیا اللہ نے اس کو وجود دے دی دیا خوش بھی نہیں تھا اللہ نے ان سب کو وجود دیا ان سب کو زندگی دیا جب تو اللہ شہ وہ موجود ہے چل پھر رہا اس کے اندر ہاں جی حسن و جمال ہے رانایا ہے چلنے پھرنے حرکات ہے اللہ اس کو موتاری کرے تو وہ سب خاموش ہو جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے ہاں زمین کے نیچے چلا جانا پڑتا ہے دفنانا پڑتا ہے لیکن اللہ ہی کے ذات وہ واحد ذات ہے جس کے لینا موت کا تصور ہے اور نہ کسی نے اس کو زندگی دی ہے لہذا کوئی اس سے زندگی کو چھین بھی نہیں سکتا جب اسی نے ہر شے کو زندگی دی ہے لہذا وہ چھین بھی سکتے ہیں چنانچہ قرآن باغ میں آیات بھی ہیں، ابھی آپ کو تلاوت کروں گا لہذا الحہائی ہمارا جو ایسی پاک حستی ہیں ہاں جس پاکستیں جو بھی حیات سے متصف ہے اور بزاد زندہ ہے اور کائنات کی ہر شے کو اسی کاغذات سے حیات اور زندگی ہر شے کو اسی کاغذات نے جو ہے حیات اور زندگی عطا فرمایا ہے اسی کاغذات نے لیکن اسے کسی نے زندگی نہیں دی ہے اور یہی وہ کاغذات کاغذات ہیں جو اپنی حیات میں کسی کا محتاج نہیں اور جس طرح دوسری تمام چیزوں میں محتاج نہیں ہیں ہاں نہ اپنے جلدی سے اسی طرح اللہ اپنی حیات میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے ہو اللہ واحد میں جو ہے اسمت اس کا معنی یہی ہے بے نیاز مطلق ایسی ذات جو کسی کا کسی چیز میں کسی بھی وقت محتاج نہیں ہے سمتھ کے معنی ہے ہاں جی بے ہم سادہ تجمہ بے نیاز کرتے ہیں ورنہ حقیقت, حقیقت میں سمت کا یہ معنی ہے کہ ایسی پاکزات مقدس ذات جو کس پوری کائنات میں سے کسی بھی شے کا ہاں جی کسی بھی لحاظ سے کسی بھی وقت جو ہے اور ہر محتاج نہیں ہے وہ بے نیاز ہے تو یہ لہٰذا اس کو اپنی حیات میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے ہاں جی حیات میں کسی کا محتاج نہیں کیونکہ اللہ واجب الوجود ذات ہے اس کے ذات کو واجب الوجود بولتے ہیں باقی تمام کائنات معاش و واللہ جو اس کو ممکن الوجود بولتے ہیں ممکن وجود کے معنی یہ ایک وقت نہیں تھا پھر اس کو وجود ملا واجب وہ ہے جو وہ ذات ہے جو ازل سے ہے اور ابد رہے گا اس کے کو کوئی ایسا زمانہ تصور نہیں کر سکتا جس میں وہ نہ ہو بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والے ذات ہے ایسی ذات کو واجب الوجود ذات کہتے ہیں ہاں باقی ہم سب کے وجود کو ماشاء و اللہ صاحب کو اور اللہ نے خلق فرمایا ہاں اللہ حکر فرماتے تمام آسمان زمین سب کچھ میں نے حلق ان سب کا خالی میرے پاک ذات ہے تو پاس جو ہے ان سب کو حیات بھی اللہ نے ہی دیا ہے لہٰذا یہ سب ممکن الوجود ہیں ان سب کو وجود اللہ نے دیا ہے اور ساری کائنات ممکن الوجود تھے ممکن, ممکن وجود اپنے وجود میں واجب الوجود کا محتاج ہے ہاں جی اس کو جب تک اللہ چاہیں تو وہ باقی اللہ نہ چاہیں تو سپنے شنابت ختم ممکن وجود خود بخود وجود میں نہیں آ سکتے اس کی خاصیتیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حیات جاتی ہیں اور وہ بزاد ہئی ہیں ہاں جی اور وہ ہمیشہ سے ہئی ہے ہمیشہ ساب حیات رہے گا ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا پس کائنات کی ہر شے کو حل لمحہ یہ بہت بڑی بات ہے اپل میں رکھیں پس کائنات کی ہر شے کو خا بڑے بڑے کہکشانے ہو زمین ہو سورج ہو آسمان ہو فرشتے ہو جنات ہو انسان اور کچھ بھی ہو سمندری معلوم ہو فضائی ماوائی معلوم ہو بری معلوم ہو کچھ بھی ہو ہن کائنات کی ہر شے کو ہر لمحہ حیات اللہ کی طرف سے ملتا رہتا ہے زندگی اللہ کی طرف سے ملتا رہتا ہے اللہ ہی کے حیات سے ہر شے کو حیات ملی ہے زندگی ملی ہے چنان جو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یو ومید واہ واہ وہی و اللہ واللہ جو ہمیشہ ہر شے کو زندگی دیتا رہتا ہے ہر شے کو حیات دیتا ہے وہ امید اور جس کو چاہے موت دیتا ہے وہی اللہ موت اور وہ اللہ ہمیشہ سے صاحب حیات ہے اور کبھی اس کے لیے موت کا تصور نہیں ہے یو ہی و امید کا ایک معنی بھی ہے کائنات کے ہر شے ہر لمحمت اور اللہ تعالیٰ ہر لمحہ پر حیات دیتا ہے تصوف کے رزغان تو یہ فرماتے ہیں ہر لمحہ ہر لہٰذا ہر شے اور جو ہے عدم کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی حیات اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو پھر وجود بخشتا ہے ہر لمحہ وہ وجود اور عدم کے بیچ میں رہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے دس رسی نہ کرے اس کے حیات اس کو حیات نہ بہشے وہ وہیں پر خاموش ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے ایسی عظیم ذات ہے وہ ذات ہر شے کو زندگی اور موت دیتی ہیں جبکہ وہ خود ہمیشہ سے زندہ ہیں اور اسے موت کا کوئی تصور نہیں تو ایسے ذات کو حلیم بولتے ہیں ہاں جی قرآن باغوی سلسلے میں بہت سے آیا تھے آگے جو ہیں الحلیم الحی الحلیم کے لب حلیم کے لفظ کل کے درس میں بھی آیا تھا اس میں دوبارہ آیا ہے حلیم یعنی متحمل ہاں جی بردبار شابر دور اندیش یہ معنی کہ کتاب لگاتے ہیں جدید الجدید الحلیم جو ہے یہ صفت مشبہ اور مبالغہ دونوں کا امکان ہے یعنی ہمیشہ سے بت علم و ودواری سے متصف پاغذات ہاں جی یہ معنی سعد و شبہ والا معنی ہے کیونکہ سد میں دوام اور استمزار کا معنی کہا جاتا ہے اللہ حلیم ہے یعنی ہمیشہ حلیم ہے یعنی ایک واد میں حلیم ہے دوسرے واد میں بڑا غوسیلہ ہو ہاں جی بڑا جو ہے بے صور حسنی نوزب اللہ اللہ ہمیشہ سے حلیم ہے اور ہمیشہ حلیم رہے گا ایسی پاکزات اس میں یہ صفت علم بڑھ ہمیشہ کے لئے اور مبالکۂ سلم میں مانے یہ بہت زیادہ کے معنی میں بہت زیادہ ثابت بر ذات جس کے توجہ کر کے زمین دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے تمام صفات میں اضلاع موجود تھے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ حلیم ہے بہت زیادہ بڑھ ہے اس کے بڑھ کی جو ہے ہم کوئی جو ہے اس کے حد بندی انسانی اخل اس کے بردباری کو درک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حل ملغ کا مالک ہے وہ حلیم مطلق ذات ہے ہاں جس طرح اللہ کے علم کا انسان احاطہ نہیں کر سکتے ہیں اسی اللہ تعالیٰ کے حلم و حیات کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے ہم عقل درک نہیں کر سکتے اللہ کتنا حلیم ہے کتنا بردبار ہے وہ ذات خود جانتے ہیں تو اللہ جو ہے حل ملغ کا مالک ہے لہٰذا اس پاغداد کی کے باری و صبر تحمل کو انسانی عقل جو ہے ادراک نہیں کر سکتا ہاں جی ہم اپنی عقل کے لحاظ سے کچھ چیز درخ کر سکتے ہیں ہم جتنے اپنے اندر حلم بردباری کی مفہوم کو درا کر سکتے ہیں کے مشابق چیز کو ہم اللہ کے بارے میں درخ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کتنا بلڈ بار ہے صابر ہے متحمل ہے حلیم ہے ہاں جی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ بے نہاد صور والوالا بردباری والا تحمل, و الحلم کتنا کتنا بردبار؟ بردباری، تحمل اور حلم کا مالک ذات ہے ہاں جی اللہ کتنا حلیم ہے کتنا صابر کتنا متمل بردار تو اللہ تعالیٰ بے نہایت ہاں جی صور تحمل اور اللم کا مالک ہے اس بولتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کے علم مدق یہ اللہ تعالی کے حل میں مدق تو ہے بے نہایت حلم تو ہے بردھواری تو ہے پوری دنیا میں جو ہے باقی اقوام تو چھوڑے آج کے مسلمان کیا کیا نہیں کر رہے ہیں اللہ کے بندہ بن کے اقرار زبان پر لال اللہ رسول اللہ پڑھنے کے باوجود ہاں جی کون سے وہ فصق و حجور ہے جو آج کے انسان نہیں کرتے ہیں کون سے اور دھوکہ دہی نہیں ہے کون سے قتل اور غراغت گری جو یہ آج کے مسلمان نہیں کرتے ہیں کون سے وہ بے معنی ہے جو آج کے انسان نہیں کرتے ہیں اتنے حیاسوس کامن جواز ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچیوں کو ہاں زیادتی کا شکار کر کے فلم بیچاروں کو مار بھی رہے ہیں اور یہ چیزیں روزانہ ہمارے ٹی وی چینل سے جو ہے دکھا رہے ہیں ہاں جی اور پاکستان میں سالوں میں کتنے ہزاروں ایسی بیچارے معصوم بچوں پر ظلم زیادتی یہ سب کیا ہیں یہ سب جو انسانوں کی بدبختی ہے مسلمان کہنے کوئی کافر باہر سے کوئی کافر مشرک آ کے نہیں کہنے یہ پاکستان کے عوام کریں ہاں جی یہ پاکستان کے نام نہاد اس کے اندر موجود جو ہے ہاں ایسے لوگ جن کا وجود اسلام کے نام پر داغ اور دبا ہے ہاں جی ایسے لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ ہے وہ حلیم ہے وہ بردوبار ہے اس وجہ سے مواخذہ نہیں کر رہے ہیں فورن, فورن سب کو سزا نہیں دلوار رہے ہیں سب کو نیست و نابود اور غرق نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب اس ذات کے علم ہے بردباری ہے وہ فرصت دے رہے ہیں کہ تاکہ بندہ توبہ کرے ہاں جی اور راستے میں آ جائیں ابھی بھی اس کو وقت دیتا ہے اس کا کان کھینچتا ہے تھوڑا سا راستے میں آ جائیں اس امید کے ساتھ اگر نہیں آیا تو اللہ کے ہاتھ سے کہاں جائے گا اللہ اللہ کے کوئی جلدی نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاتھ سے کوئی باغ نہیں سکتا ہے کوئی فرار نہیں کر سکتا ہے نہ اللہ جس کو جہنم میں ڈالنا چاہے، کو وہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اللہ کسی کو عذاب میں غلط کرنا ہے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں یہ صرف اس ذات کے حلم ہیں جس نے ہمیں مہلت دیا ہوا ہے بس اس عبادت کا آخری تجرمہ یہ وہ لا الہ الا اللہ الحی ای حی الحلیم یعنی جو ہے تجمہ اس کا یہ ہوگا بزاد صاحب حیات اور بے نہایت بردو کے مالک اللہ کے سوا کوئی بھی شیع عبادت و پرشش کے لائق نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا الہ الحلیم کا یہ مختصر تجمہ اعظہ نگرہ میں بزاد صاحب حیات اور بے نہایت سعرد و بردباری اور ہمیشہ کے لئے صاحب سبد برد کے مالک اللہ کے سوا کوئی بھی شہ عبادت اور پرش کے لائق نہیں اس کائنات میں جس ذات کے سامنے اگر آپ نے جھکنا ہے تو یہی الحج الحلیم سے صفات سے متصف اللہ پاک عبادت کے لائق ہے بند لائق ہے سجدا کے لائق ہے اور اس کے ہر حکم بل لبے کہنے کے لائق ہے بس جو ہیں اگر آپ اس مقدس تصبیح کو اس کی خاصیت ہے جو بندہ جو ہے اس مقد تصبی کو پڑھنے کی عادت ڈالیں تو آپ کے اندر روح توحید مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خدائی بندہ بننے کے ساتھ ساتھ ہاں اپنے اللہ پر بھروسہ کرنے والا ایک روح توحید جو ہے آپ کے مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا دل زندہ اور آپ زندہ دل انسان بن جائیں گے جن جن کا ضمیر زندہ ہوگا جن کا ضمیر مردہ نہیں ہوگا ضمیر فروش لوگ نہیں ہوگا آپ آپ کی ضمیر اگر آپ کوئی بھی خطا کی طرف جانے لگ جائیں تو آپ کی ضمیر چونکہ زندہ ہے دل زندہ ہے مردہ نہیں ہوئے آپ اپنے خطاؤں کی طرف نشاندہی کرتے رہیں گے اور آپ کو گمراہ ہونے نہیں دیں گے اور ایک حلیم تباہ انسان بن کر ابھرے گا ہاں یہ جی آپ کو جتنے اس قسم کے اندر خاصیت تھے حی ان سے آپ کے اندر حیات آ جائے گی آپ کا دل زندہ ہوگا آپ کی ضمیر زندہ ہوگا آپ کے رجدان زندہ ہوگا آپ ایک زندہ دل انصاف پسند ایک سعلی انسان بن جائیں گے حلیم سے آپ کے اندر ہلم بردوباری اخلاق آ جائیں گے اور ایک حلیم تباہ انسان بن جائیں گے جو سب کے لیے قبول اور پسند ہوگا اللہ کو بھی پسند ہوگا اللہ کے معلوم کو بھی پسند ہوگا تو نگر یہ سب اللہ کریم کے توحیق ہے ممکن ہے کوشش کرتے رہیں ان مبارک مقدد تجزیحات کو پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ ہم ایک صالح بندہ بند کر ہم اپنی زندگیا کے چند دن کو گزار سکیں اللہ تعالیٰ اپنی فضل و رحمت سے ہماری مدد فرمائے ہماری توفیقات میں اضافہ فرمیں کہ ہم ان مقدس تجزیحات کو پڑھتے رہیں عبید کرتے رہیں آمین رب